اللہ تعالیٰ کا جو جو, جو پلان ہے کریشن کا اس میں فریڈم مست ہے ہر انسان کو ٹوٹل فریڈم جب ٹوٹل فریڈم ہے تو وہ مس یوز بھی کرنے کا فریڈم ہے اور جب تک یہ صورت ہے آپ ممکن نہیں کہ آپ آئیڈل نظام بنائیں پرفیکٹ نظام بنائیں پاسبل نہیں اس کی یہ اس وقت پاسبل ہے جب کہ آپ انسان کی آزادی کو ابالش کر دیں تو وہ تو کوئی کر نہیں سکتا ہے امپاسبل ہے اس میں سے اللہ کا جو نقشہ ہے اللہ کی جو پلاننگ ہے وہ افراد کو سلیکٹ کر رہا ہے افراد کو انتخاب کر رہا ہے افراد کا سلیکشن ہو رہا ہے وہ آدم سے شروع ہوا ابھی تک چلا جا رہا ہے تو جنت کیا ہے سلیکٹڈ افراد کا ایک ایک سوسائٹی پوری ہسٹری سے جو بہترین لوگ ہیں ان کو سلیکٹ کر کے بسا دیا جائے تو اسی کا نام ہے جنت ان سلیکٹ لوگوں کی سوسائٹی تو آخرت میں کیا ہوگا وہ لوگ جنہوں نے اپنے کو جو یہ پروو نہ کر سکے کہ وہ آزادی پا کر کے صحیح راستے پہ کام رہیں گے جنہوں نے اپنی آزادی کو مس کیا وہ تو ریجیکٹ کر کے ایک یونیورسل لیٹربن میں ڈال دیا جائیں گے یونیورسل لیٹربن میں ڈال دیا جائیں گے وہ اور جنہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی آزادی کو صحیح استعمال کیا جو انہوں نے اللہ کے نقشے کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزاری جن کے اندر خدائی ڈسپلن تھا جن اندر وہ کوالٹیز تھی جو اللہ کا مطلوب ہیں بغیر کس کمپلشن کے انہوں نے اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالا تو ان کو چن لیا جائے گا ان کو چن لیا جائے انہیں چنے ہوئے لوگوں کے معاشرے کا نام ہے جنت